بسم بسمیلحمرحیم اہل لو س لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختمون ذَنُونَ انْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَشِّرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلْحَمْدُ لله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 لَكُمْ حلال کر دیا گیا ہے لکم تمہارے لیے لِلت سیامی روزے کی راتوں کو اررافہ سو صحبت کرنا الا نسائی اپنی عورتوں کے ساتھ ابتدائی اسلام میں ایک تو یہ حکم تھا کہ افطار کے بعد کھانا پینا عشاء کی نماز تک جائز تھا اور اگر کوئی بندہ عشاء سے پہلے ہی سو جاتا اسے نیند آ جاتی تو کھانا پینا اس پہ حرام ہو جاتا اور دوسرا یہ تھا کہ رمضان کے آتے ہی رمضان میں رمضان کی راتوں میں بیوی کے ساتھ صحبت کرنا جائز نہیں تھا ایک دفعہ حضرت ابو کیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن کام کرتے رہے شام کو جب گھر آئے آتے ہی اپنی بیوی سے کہا کہ کچھ کھانے کو ہے بیوی کہنے لگی کہ کھانے کو تو کچھ نہیں لیکن میں لے کے آتی ہوں کہیں سے وہ لینے کے لیے چلی گئی اور یہاں حضرت ابو کیس کی آنکھ لگ گئی جب آ کر دیکھا تو بڑا افسوس ہوا کہ سارا دن بھوکھے رہے روزے کی حالت میں رہے تو اب سارا دن کل کبھی ایسے ہی گزارنا ہے بہرحال جب دوسرا دن چڑھا حضرت ابو قیس چونکہ کھانا پینا حرام ہو جاتا تھا نیند کے آنے کے ساتھ ہی حضرت ابو قیس بھوک کے مارے بے ہوش ہو گئے تو اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا تب یہ والی آیت اتری کہ اب تم افطاری سے لے کے صبح سحری تک کھا پی سکتے ہو اور دوسری بات یہ تھی کہ بیوی کے پاس جانا جائز نہیں تھا بعض صحابہ سے ایسی غلطی ہو گئی کہ وہ اپنی بیوی کے پاس چلے گئے پھر انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو پھر یہ والی آیت اللہ رب العزت نے نازل کی کہ اب تم رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو ان سے صحبت کر سکتے ہو وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو مطلب یہ کہ جیسے لباس انسان پہنتا ہے تو اس کے جسم پر جو داغ دبے ہوتے ہیں یا جو بھی کمی کوتاہی ہوتی ہے لباس اس عیب کو چھپا لیتا ہے اسی طرح بیوی خامت کے لیے خامت بیوی کے لیے لباس ہے ایک دوسرے كے عیبوں کو ایک دوسرے کی غلطیوں کو چھپا کے رکھیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلآ نبا شروع اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو ان کے پاس جا سکتے ہو اور تم کھاتے پیتے رہو حتیٰ کہ صبح شہری کا وقت ختم ہو جائے شہری کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تصوار سحری کھایا کرو کیونکہ اس میں برکت ہے سحری لازمی کرنی چاہیے جنہوں نے روزہ نہیں رکھنا یا جو بچے ہیں بچوں کو بھی اٹھانا چاہیے سحری کے ٹائم جو کھانا کھایا جاتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے برکت نازل ہوتی ہے اور اس آیت میں ایک اور مسئلہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ولا تبا شروح و ان تمع مساجد جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہوتے ہو تو تب اپنی بیویوں کے ساتھ نہیں ملنا ان سے مباشرت ان سے صحبت نہیں کرنے اعتقاف بیٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتقاف بیٹھا کرتے تھے صرف ایک سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہ بیٹھ سکے تو پھر دوسرے رمضان نبی اکرم صلی اللّہ علیہ وسلم بیس دن کا اعتقاف بیٹھے تھے اس عیسایت سے علماء نے یہ دلیل بھی لی ہے کہ وہ انت مارا کی فونفل مساجد اعتقاف مسجد میں ہی ہوگا گھر میں اعتقاف نہیں ہوتا مسجد میں اعتقاف ہوتا ہے اعتکاف کی حالت میں انسان مسجد میں ہی رہے صرف جب اسے ضروری کام ہو جیسا کہ قضاء حاجت تب ہی وہ مسجد سے باہر نکلے اس کے علاوہ وہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا ہاں اس کو اگر کوئی اس کے اعتقاف میں مسجد میں اسے ملنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے ساتھ وہ مل سکتا ہے اس کے ساتھ باتیں وغیرہ کر سکتا ہے ترجمہ سنی آیت کا فرمایا اہل لکم حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے لئی لتسیامی روزے کی راتوں کو ارفا صحبت کرنا الا اپنی عورتوں کے ساتھ ہننا وہ لباس الکمّہ تمہارا لباس ہیں ہننا لباس لکم وہ تمہارا لباس ہیں وانتم ان اور تم لباس الہنّ ان کا لباس ہو علیم اللہ جان لیا اللہ نے کہ ان کنتم کہ بے شک تم تھے تختانون خیانت کرتے انفسکم اپنے نفسوں کی یعنی تم سے غلطی ہو گئی ہے تم اپنی بیویوں کے پاس چلے گئے ہو تو اب تم نے غلطی کی فتابہ علیکم تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی وعفا انکم اور تمہیں معاف کیا پھل آنا بس اب باشرونا تم مباشرت کرو ان سے وبتگو اور تلاش کرو وہ جو کتاب اللہ لکھ دیا ہے اللہ نے لکم تمہارے لیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد اولاد ہے وکولو اور تم کھاؤ وشربو اور پیو حتیٰ کہ یاتبیان لقم ظاہر ہو جائے تمہارے لیے القیۃ العبیز سفید داری من الخیط السودی سیاہ داری سے من الفجری فجر کی یعنی بالکل واضح ہو جائے کہ اب فجر طلوع ہو گئی ہے سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے ثم پھر عتم سیامہ پھر کھانے پینے سے رک جاؤ ہر کام سے رک جاؤ ثم پھر عتم تم پورا کرو اسیامہ روزے کو الا رات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ادھر سے رات آ جائے اور ادھر سے دن چلا جائے تو روزہ دار روزہ افطار کر لے ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کریں گے خیر سے رہیں گے سم اتم سیام الا پھر تم پورا کرو اپنے روزے کو ال اللّ رات تک ولا تباشروح نہ اور نہ تم مباشرت کرو ان سے یعنی اپنی عورتوں سے و اس حال میں کہ تم آقیفونہ فونا اعتکاف کرنے والے ہو فل مساجد مسجدوں میں یہ جو حدیں میں نے بیان کی ہیں یہ جو احکامات ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں جیسے کوئی بندہ لائن لگا دیتے ہیں نا کہ اس سے آگے نہیں جانا اللہ بھی فرماتے ہیں یہ جو میں نے باتیں کہہ دی ہیں یہ جو میں نے احکامات بیان کر دیے ہیں یہ میری حدیں ہیں ان کے قریب بھی متاؤ دل کا یہ حدود اللہ ہی اللہ کی حدیں ہیں فلا تقربوہ پس نہ تم قریب آؤ ان کے قدال اسی طرح یبین اللہ اللہ بیان فرماتا ہے آیاتی ہی اپنی آیتیں لننا لوگوں کے لیے لالم شاید کہ وہ یتکون متقی بنیں صدق اللہ العال